السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الحمد اللہ رب العلم واشد اللّہ الََََََََََََََََََََََََََََََدَََََََََََری واشدُن محمدَََََََََََآبول وسلم وصحاب منحطد وصطن بسنت ہی الہ دین و بعد سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العامن کی توفیق اور اس کے احسان سے دوبارہ درس کا آغاز کیا جا رہا ہے اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا حد شکر ادا کرتے ہیں وہی انسان خسارے سے محفوظ رہے گا جو وقت کا صحیح استعمال کرے گا اور وقت کا صحیح استعمال یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرے اور جو علم مل جائے مستند اس کے اوپر عمل کرے اور اس کی طرف اپنے علم کے مطابق لوگوں کو دعوت دے اور پھر دعوت کی راہ میں جو مشکلات آئیں پریشانیاں آئیں ان پر صبر کرے خود گناہوں سے دور رہے برائیوں سے دور رہے اللہ کی اطاعت پر اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے میں ثابت قدم رہے اور جو پریشانیاں اور مصیبتیں آئیں ان پر صبر کرے ایسے ہی لوگ خسارے سے محفوظ رہیں گے جو اللہ رب العالمی نے صورت العصر کے اندر بیان کیا ہے لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں خسارے سے محفوظ رہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کریں اور اس کے اوپر عمل کریں اور اپنی حیثیت کے مطابق علم کے مطابق اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں اپنے گھر والوں کو خاندان والوں کو اہل و عیال کو بال بچوں کو اور پھر جو بھی مشکلات آئیں اس پر انسان صبر کرے اور اللہ کے دین پر ثابت قدمی اختیار کرے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دوبارہ اس علمی درس کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ بہت ہی اہم کتاب ہے جس کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے عقید واسطیہ اپنے دور کے عظیم مجدد امام علامہ شیخ الاسلام ابن طیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس میں انہوں نے اہل سنت الجماعت صلب صالحین کے عقیدے اور منحج پر قائم رہنے والوں کے عقیدے اور منحج کو اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے لیکن قبل اس کے کی ہم درس کا آغاز کریں چونکہ شوال کی آج نو تاریخ ہے اسی مناسبت سے ہم چاہتے یہ ہیں کہ شوال کے روزے کی فضیلت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ ہم آپ کی رہنمائی کر دیں اس کے بعد انشاءاللہ اللہ درس کا آغاز کریں گے میرے بھائیوں رمضان کے بعد شوال کے شے روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے ابوئی انصاری رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راویے فرماتے ہیں کہ اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم من رمضان جسے رمضان کے روزے رکھے ثم اطبا وسی من شغوال پھر اس کے بعد شغال کے چھ روزے رکھے فقانہ کا سیام تو گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا یا پورے زمانے کا روزہ رکھا کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ دس گنا ملتا ہے آپ نے ایک مہینہ روزہ رکھا آپ کو دس مہینے کا اجر اور ثباب ملا چھ دن کا روزہ رکھیں گے گویا کہ دو مہینے کا آپ کو اجر اور ثباب ملے گا اس طریقے سے گویا کہ آپ نے پورے سال کے روزے رکھے تو شوال کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ سنت پر عمل کریں اور رمضان کے بعد ان روزوں کا اہتمام کریں یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد روزوں کی شروعات کس طریقے سے کرنا چاہیے کیا ہم لگاتار رکھیں یا ناگا کر کے رکھیں شروع میں رکھیں درمیان میں رکھیں آخر میں رکھیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت میں آپ کے لیے آسانی ماہ شوال کے اندر چھ روزے ہونے چاہیے آپ چاہیں لگاتار رکھ لیں شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں یا متفرق رکھیں ناگا کر کے رکھ لیں یا آپ کے اپنے اختیار میں ہے بس شرط یہ ہے کہ شوال کے مہینے میں چھ روزے ہمارے پورے ہونے چاہیے آپ عید کے فوری بعد بھی شروع کر سکتے ہیں اور درمیان بھی, بھی رکھ سکتے ہیں آپ کو اس کا اختیار حاصل ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس ازر تھا اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے تھے سفر کی بنا پر بیماری کی بنا پر یا عورتیں ہوتی ہیں ان کے مخصوص ایام ہوتے ہیں جن میں انہیں خون آتا ہے جاتا ہے تو کیا وہ پہلے شوال کے روزے رکھ سکتی ہیں اور روزوں کی قزا بعد میں کر سکتی ہیں ایک بلا مسئلہ ہے اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کچھ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ پہلے رمضان کے روزے رکھیں قضا کر لیں اس کے بعد شوال کے روزے رکھیں علماء کی ایک جماعت اسی بات کی قائل ہے کہ پہلے رمضان کے روزوں کی قزا رکھیں کیونکہ قضا ضروری ہے اور شوال کے روزے مصنون اور مستان ہیں لہذا جو فرض ہیں جن کا رکھنا ضروری ہے پہلے انسان ان کو رکھتا ہے اور اس کے بعد مصنون روزے انسان رکھے ایک قول تو یہ ہو گیا اور وہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اسی حدیث سے اصلال کرتے ہیں کہ منسام آ رمضان جسے رمضان کے روزے رکھے لہذا اسی وقت کسی انسان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس نے رمضان کے روزے رکھے جب پورے روزے رکھ لے گا ہی کہا جائے گا اگر کچھ روزے چھوڑ دیا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے رمضان کے روزے رکھے اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر کیا ہے سب اتباہ سم شوال پھر اس نے شوال کے روزے رکھے جو ہے یہ بعد کے لیے آتا ہے یعنی پہلے وہ اس کے بعد یہ تو یہ ان کا اصلاحال ہے جس کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ پہلے ضروری ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا کر دی جائے اس کے بعد شوال کے روزے رکھے جائیں اس میں دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں آدمی یا جس کے پاس ادر تھا وہ رمضان کے روزوں کی قضا کرنے سے پہلے شوال کے روزے رکھ سکتا ہے اور یہی اس مسئلے میں صحیح بات ہے کیوں اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فمن کان امین کو مریبن اواسفرین فعد گمن ایامن اخر جو تم میں سے بیمار ہوں یا سفر پر ہوں وہ گنتی کو دوسرے دنوں میں پورا کریں وہ دوسرے دن کون سے ہیں قرآن کی کسی بھی آیت میں کسی مہینے کی تحدید نہیں کی گئی کہ آپ اسی مہینے کے اندر ہی آپ کو رکھنا ضروری ہے یہ رمضان آنے سے پہلے شابان تک انسان ان لوگوں دو کی قضا کر سکتا ہے فعد میں نہ ہر دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کیجیے کب تک کرنا ہے کہیں بھی قرآن کی آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو شو میں کر دینا ضروری ہے یا فلاں مہینے میں کر دینا البتہ دوسرا رمضان آنے سے پہلے پہلے شابان تک شریعت نے مہلت دی ہے اور اس کے تعلق سے دو آیتیں ہیں جو رمضان کے مسائل میں اللہ نے بیان کیا دوسری دریل یہ ہے کہ ہست عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنا سے آتا بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ وہ جو رمضان کے روزوں کی قضا ہوتی تھی وہ شابان کے مہینے میں کرتی تھی شابان کے مہینے میں یعنی حیض کی وجہ سے جو روزے چھوٹ جاتے تھے یا کسی اور وجہ سے چھوٹ جاتے تھے وہ کب پر کرتی تھیں شابان کے مہینے میں شوال کے مہینے میں نہیں کرتی تھی اب یا تو یہ کہا جائے کہ ہست عائشہ شوال کے روزے نہیں رکھتی تھیں ایسا کہنا مستبعد ہے اور محال ہے اور ایک سال کا واقعہ نہیں ہے بلکہ ان کا معمول ہی تھا کہ وہ شابان میں روزوں کی قضا کرتی تھی اگر ان کا یہ عمل درست نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کر دیتے کہتے نہیں پہلے شوال کے روزے رکھنے سے پہلے تم شاہ رمضان کے روزوں کی قضا کرو اس کے بعد شوال کے روزے رکھو نبی کے گھر میں یہ چیز ہوتی تھی نبی کو معلوم تھا ان کے گھر میں ہفتہ عائشہ کی سب سے چہیتی بیوی بی وہ روزہ نہیں رکھتی تھی رمضان کے روزوں کی شوال میں قضا نہیں کرتی تھی کب کرتی تھی شابان کے مہینے میں کیا کرتی تھی لہذا اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اگر بعد میں اس کی قضا کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ خیال رکھنا کہ وہ شوال کے روزے نہیں رکھتی تھی اور اس لیے بعد میں قضا کرتی تھی ایسا سوچنا ان کے بارے میں محال ہے کیونکہ وہ ہم سے اور آپ سے زیادہ خیر کے متلاشی تھے خیر کی طرف پڑھنے والے تھے نیکی کی تلاش میں رہتے تھے کوئی ایسی نیکی نہیں جو نہ کرتے رہے ہوں صحابہ کرام تھے انبیاء کے بعد صحابہ کرام ہی کا مقام و مرتبہ ہے ہر نیکی اور کی طرف صبقت کر جانے والے تھے وہ صحابہ کرام بڑے پاک دل اور اس طریقے سے نیکیوں کی طرف بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے تھے لہذا ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ شوال کے روزے نہیں رکھتے تھیں اور وہ شاوان میں جا کر کے قضا کرتی تھی یہ سوچنا صحیح بالکل صحیح نہیں ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا انسان بعد میں کر سکتا ہے اور وہ پہلے شوال کے روزے رکھ سکتا ہے یہ اور بات ہے کہ اگر وہ پہلے قضا کر لیں پھر شوال کے روزے رکھ کے اچھی بات ہے لیکن یہ کہنا کہ جب تک وہ رمضان کے روزے کی قضا نہیں کرے گا شوال کے روزے نہیں رکھ سکتا ہے یہ قول بلا دلیل ہے اور نبی کے حدیث کے خلاف ہے استطلال اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ صحیح حدیث کے خلاف ہے یہ حدیث تقریری ہے حدیث تقریری یہ نبی کے سامنے عمل ہوتا تھا اور آپ نے نہیں ان کو منع کیا کہ تم روزہ پہلے شعر ربضان کی خزا کرو اس کے بعد تم روزہ رکھو ہمارے نبی نے بھی ان کو ان سے منع نہیں کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بالکل عمل جائز ہے اگر ایسا کرنا ناجائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کر دیتے رہا یہ مسئلہ کہ فرد رما جو فرد ہو جو ضروری ہو پہلے انسان اس کو کرتا ہے مسنون چیز انسان بعد میں کرتا ہے یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے لیکن اگر وقت ہے تو انسان پہلے مسنون چیز بھی کر سکتا ہے جیسے آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں عشاء پڑھنا فرض ہے عشاء سے پہلے آپ سنت پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ دو رکع تعیط المسجد پڑھتے ہیں یا ظہر کی جماعت ابھی قائم نہیں ہوئی ہے چار رکا سنت پڑھتے ہیں فجر کی جماعت قائم نہیں ہوئی ہے دو رکع سنت پڑتے ہیں کیونکہ ابھی اس کا وقت ہے وقت ہے اس کا ابھی اس لیے پڑھتے جماعت قائم ہو جائے گی تب سنت پڑھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا اس لیے شریعت میں بھی وقت ہے فرد روزوں کی قضا کا شابان تک لہذا عورت سکتے ہیں جیسے یہاں پر جمعہ کیا نام ہے دوہر سے پہلے سنت پڑھ سکتے ہیں عشا سے پہلے یا مغرب سے پہلے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ابھی تو جماعت نہیں ہوئی جماعت فرض ہے آپ سنت کیوں پڑھ رہے ہو نہیں یہ پہلے سنت اس نام کو پہلے پڑھے گا کیونکہ ابھی اس کا وقت ہے جب وقت رہے گا تو انسان پڑھے گا وہ وقت نہیں ہے تو انسان نہیں پڑھے گا جیسے مال جی کا مہینہ آ گیا اب اسے چھ دن کی روزے کی قزا کرنی ہے اب وہ کہے کہ میں سنت رکھوں گا نہیں جائز ہوگا اس کے لیے کیونکہ اب تمہارے لیے مہلت ختم ہو گئی اب تم کو رمضان کے روزوں کی قزا کرنا ضروری ہے رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے وہاں وقت اس کے پاس نہیں ہے اس لیے وہاں پر وہ نہیں چلے گا کہ بھائی ہم سنت رکھ لیں نہیں چلے گا یہاں چلے گا کیوں اس لیے کہ یہاں پر ہمارے پاس وقت ہے ٹھیک ہے اور ان کا یہ کہنا کہ منسامہ رمضان جب تک پورے رمضان کے روزے نہیں رکھیں گے نہیں کہا جائے گا کسی نے روزہ رکھا یہ بھی استدلال حدیث کے مقابلے نمبر ایک نمبر دو اگر انسان اکثر عمل کر لیتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے وہ عمل کیا جسے شب قدر بھی گزری ہے شب قدر میں یہ نہیں ہے کہ آپ مغرب سے لے کر کے فجر کی اذان تک آپ کے لیے جاگنا ضروری ہے آپ رات کا اکثر حصہ کر جاگتے ہیں قیام میں گزار دیتے تو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے شب قدر کا قیام کیا آپ نے یہ نہیں کہ مغرب سے لے کر کے اذان فجر تک آپ بستر پر لیٹ نہیں سکتے آنکھ بند نہیں کر سکتے ذرہ برابر سو نہیں سکتے اگر سو گئے تو آپ کا قیام ختم کیونکہ پوری رات کا جاگنا ضروری ایسا نہیں ہے اکثر حصہ اگر آپ نے جاگ لیا تو کہا جائے گا کہ آپ نے جو ہے شب قدر کا قیام کیا ایسے حج کی مثال ہے آپ لوگ سعودی عرب کے اندر ہیں جبیل میں ہیں اس لیے حج کی مثال دیتے ہیں کہ آپ حج کرنے جاتے ہیں اور مزدلفہ کی رات گزارنا ضروری ہوتا ہے مزدلفا کی رات گزارنا تو رات وہاں پر یہ نہیں کہ مغرب سے لے کر کے آپ فجر تک پوری رات وہاں پر آپ کے لیے وہاں سونا یا وہاں رہنا ضروری ہے اکثر حصہ اگر آپ نے گزار دیا تو آپ کا رات گزارنا مانا جائے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت تاخیر سے پہنچتا ہے مضطلفہ کے اندر اور نہیں پہنچ سکتا فوراً تو اگر وہ بعد میں پہنچا مان لیجئے کچھ حصہ رات کا گزر گیا تو کیا اس کا رات گزارنا نہیں ہوگا ہوگا کیونکہ اس نے رات کا اکثر حصہ گزارا وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اجازت دی ہے جن کے پاس عذر ہے وہ وہاں سے پوری رات نہ گزاریں اور وہاں سے نکل لیں جا کر کے میں قیام کر لیں نبی نے باقاعدہ اجازت دی تو اس سے معلوم ہوتا کہ اکثر عمل ہونا چاہیے تو اس پر اطلاق ہوگا کہ آپ نے وہ عمل کیا عشاء کی نماز ہے اس کی مثال دی جا سکتی ہے ایک انسان شروع سے جماعت میں حاضر رہتا ہے الحمد للہ اس کو پورا حاضر ملے گا پوری جماعت کا ایک آدمی آخری رکعت کے اندر آتا ہے اسے کہا جائے گا کہ اسے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ملی ہے اگرچہ تین رکعت اس کے چھوٹ گئی کیونکہ جماعت کے ساتھ اس کو ملی اب اس کو بعد میں کو پورا کرنا ہے اور نماز اسی عبادت ہے جس میں تجزیہ نہیں ہو سکتا جز نہیں کر سکتے کہ آپ دو رکعت پڑھ لیں دو رکعت ہم میں پڑھ لیں روزے میں آپ ہیں اس روزے کو آپ ادا بعد میں لیکن نماز چار رکعت ایک, تین ایک رکعت ملی تین رکعت آپ کو سلام پھیرنے کے فوری بعد قزا کرنا پڑے گا ایسا نہیں نماز میں ہوتا کہ آپ اس کو حصے بنائیں دو ہم نے رکعت پڑھ لیا دو رکعت بعد میں کریں گے اس لیے اس کا فورن کرنا ضروری ہے چونکہ رمضان کے روزوں کے اندر تجزیہ ہے اجزا میں آپ اس کو کر سکتے ہیں قزا آج آپ نے رکھ لیا پھر دو دن کے بعد رکھے شابان میں رکھا اسے پہلے رکھا شوال میں رکھا بعد میں رکھا آپ کے اپنے اختیار میں آپ اس کو تجزیہ اجزا میں اسے بانٹ سکتے ہیں لیکن نمازوں کو اجزا میں آپ نہیں بانٹ سکتے لہذا ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر انسان پہلے کر لے الحمدللہ انسان کی موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں کب موت آ جائے لیکن یہ کہنا کہ پہلے قدا ضروری ہے پھر سگوال کے روزے ہی رکھنا جائز ہوگا یہ قول صحیح نہیں لگتا جی ہاں ایک بات اور ہم بتائیں آپ کو اور وہ معلومات کے لیے نہیں ہے یہ معلومات ہی کے لیے سمجھ ہیں اور وہ یہ ہے کہ شوال کے روزوں کے بارے میں امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ شوال کے روزے مکروح ہیں شوال کے روزے احناف کے بھی بہت سارے علماء اس بات کے قائل تھے کہ شوال کے روزے رکھنا مکروح ہے یہ بات جان کر کے آپ لوگوں کو حیرانگی ہوگی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام امام و دائر ہجرا کہا جاتا ہے معتا ان کی کتاب ہے امام مائی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نام پر ایک مسلک باقاعدہ قائم ہے جنہیں مالکیہ کہا جاتا ہے ان کا قول یہ ہے کہ شوال کے روزے رکھنا مقروح ہے اب آپ اس کا کیا جواب دیں گے اس کا جواب وہی ہے جس کی طرف ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ عمل حدیث پر ہوگا امام کے فتوے پر نہیں ہوگا امام کا فتویٰ امام کا قول حدیث کے خلاف ہو سکتا ہے فتویٰ غلط ہو سکتا ہے صحیح حدیث غلط نہیں ہو سکتی جس کی طرف ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کہی ہونا چاہیے کہ جو بھی حق بات ہمیں قرآن و حدیث سے صحیح بات ملے اس پر عمل کرنا امام کی بات اگر اس کے موافق الحمد اگر نہیں ہے تو امام کے لیے عذر ہے اس لیے امام مالک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث ان کو نہیں پہنچی تھی اس لیے انہوں نے بات کہی دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کیونکہ امام مالک کب کے ہیں سن ایک سو نواسی حجریم ان کی وفات ہوئی ہے ہمارے بھی وفات کے ایک سو اکہتر یا سکسٹی نائن سال کے بعد ان کی فاتوی مائگرام اللہ ڈالے گی تو ان کو حدیث نہیں پہنچی آج کا زمانہ جو ہے کہ ہم ایک بٹن دباتے ہیں ہمارے سامنے سو حدیثیں آ جاتی ہیں پہلے ایسا نہیں تھا پہلے حدیثیں لوگوں کے سینے میں محفوظ ہوتی تھی کتابوں کی شکل میں بہت کم تھی خاص طور شروع کے دور میں بعد میں حدیثیں لکھنا شروع کیا گیا نبی کے زمانے میں بھی لکھا گیا لیکن اس کا رواج زیادہ نہیں تھا چند صاحباتے جو حدیثوں کو لکھا کرتے تھے قرآن پورا لکھا ہوا تھا لیکن حدیثیں پوری لینے لکھی ہوئی تھی. سینوں کے اندر حدیثیں تھی. کچھ حدیثیں تھیں کچھ صحابہ کرام لکھا کرتے تھے کیونکہ صحابہ کرام کو سب کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا جی حسیر غزل بدر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیدیوں کو لایا گیا تو قیدی مکہ والے پڑھے لکھے تھے تو ہماربی نے کہا کہ بھائی تو ہمارے صحابہ کو پڑھنا لکھنا سکھا تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے انہوں نے پڑھنا لکھنا سکھایا بہت سارے صحابہ کو اس طریقے سے پڑھنا لکھنا ان کو نہیں یاد آتا تھا. بہت ساری بہت سارے صحاب کرام حدیثوں کو نہیں لکھتے تھے لیکن اللہ ان کو غضب کا کا دیا تھا جو حدیث سن لیتے تھے یاد ہو جاتی تھی عام طور پر خاص طور سے بحرض اللہ انہوں حسہ بڑے بڑے صحابہ جن سے زیادہ حدیثیں مر گئی ہیں سن لیتے تھے حدیثیں ان کو یاد ہو جاتی تھی تو حدیثیں سیدھے محفوظ ہوا کرتی تھی لکھی نہیں جاتی تھی بہت کم لکھی جاتی تھی اس لیے حدیث ان کو نہیں پہنچی بعض اللہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے انہوں نے منع کیا کی عام لوگ یہ سمجھیں گے کہ سوال کے روزے رکھنا فرض ہے واجب اور ضروری ہے جیسے رمضان کے روزے ضروری ہیں اس لیے ان کو جو ہے انہوں نے منع کیا اسے اور کہا کہ روزہ رکھنا کرو ہے تو ان کے لیے ازر ہے ہمارے لیے کوئی ازر نہیں ہے اس لیے ہمیں جب حدیث ملے اس پر عمل کرنا ضروری ہے امام علیک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ نہیں اللہ کے یہاں بیان کریں گے کہ امام مالک کا فتوا تھا اس لیے میں نے عمل نہیں کیا تھا نہیں امام وریفہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں عقیقہ کرنا مکروح ہے جی ہاں اس میں امام منیفا رحمت اللہ علیہ کا کوئی قصور نہیں ہے اس لیے اہناف کے ہاں اب جا کر کے عقیقہ کرنا شروع کیا ہیں ورنہ آج سے پچاس سار سال پہلے اہناف کے ہمارے ملکوں میں عقیقہ لوگ نہیں کرتے تھے جی ہاں جب یہ علم بڑھا حدیثیں عام ہوئیں اہل حدیثوں نے سلفیوں نے حدیثوں کو لوگوں کے درمیان بیار کرنا شروع کیا تب اب ان لوگوں نے عمل کرنا شروع کیا ورنہ ان کے ہاں عمل نہیں ہوتا تھا امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ معذور ہیں ان کو حدیث نہیں پہنچی تھی امام بنیفا تو سنی سو پچاس ہی من کی وفات ہوئی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے امام بنیفا رحمۃ اللہ سنی سو پچاس ہی کی ہوئی. امام بنیفا رحمۃ العلیہ وہ معذور ان کو حدیث نہیں پہنچی اگر حدیث پہنچی ہوتی قطع ایسا فتوا نہیں دیتے یا اگر حدیث پہنچی بھی تو ایسے واسطے سے پہنچی جو ضعیف واسطے سے اس امام امام مالک کے بارے میں بھی لوگوں نے عزر بیان کیا ہے کی حدیث جو ہے ان کو دوسرے واسطے سے پہنچے ایسے لوگوں نے بیان کیا جو ضعیف لوگ تھے جو معتبر اور مستند نہیں تھے اس لیے انہوں نے ان کی احادیثوں کو نہیں لیا ایسے ہی ہر امام کے بارے ہم کہتے ہیں جو بڑے بڑے امام ہیں جی ہاں کہ ان کو حدیث رہی پہنچی یا حدیث پہنچی تو صحیح طریقے سے نہیں پہنچی اس لیے انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اس لیے اپ ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام ابن عمر رحمۃ ان کے ایک مسئلے کے اندر کتنے اقوال ہیں بہت سارے اخبار حدیث ملتی تھی پرانے قول سے رجوع کر لیتے تھے اور نئے قول کا فتوا دیا کرتے تھے کہ میری پرانی بات تھی مجھے حدیث نہیں معلوم دی، آج حدیث معلوم ہوئی اس لیے میرا فتوہ یہ،, میرا قول یہ ہے یہ ان کا ایمان ان کا تقوا ان کا ورا ان کی پرہیزگاری اور ان کا اس بات پر گویا کہ اشارہ کہ ساری حدیثوں کا علم ہمارے پاس بھی نہیں ہے تو ہمارا بھی منحج ہی ہونا چاہیے یہ یعنی کہ ہم ہم اپنے امام کو جو ہے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں وہ جو کہیں اسی کو برحق مانیں چاہے حدیث اس کے خلاف ہو قرآن کی آیت اس کے خلاف ہو ہم تو بھائی فلاں امام کے مقلد ہیں انہیں کی بات مانیں گے یہ نہیں ہونا چاہیے جو صحیح بات ملے قرآن و حدیث سے اس کو آپ لے لیں اس پر انسان کو عمل کرنا چاہیے اور علماء کے لیے اما کے لیے عذر ہمارے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے گا کیونکہ وہ مشتحد تھے بڑے امام تھے علم تھا ان کے پاس ہر حال میں اللہ ان کو اجر سے نوازے گا لیکن ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل شروع کریں جو قرآن و حدیث کے معافی ہو تو یہ میں نے اس لیے مسئلہ بیان کیا اس لیے نہیں کہ امام امام, امام بنیفہ کو امام منیفہ کوئی حدیث نہیں معلوم تھی نا ادب یہ مقصد نہیں ہمارا ہمارا مقصد صرف یہ ہے اس مناسبت سے ہم نے بیان کیا کہ ہمارا منحج یہ ہونا چاہیے کسی بھی عمل کے تعلق سے امام کتنا بھی بڑا ہو قرآن و حدیث سے بڑا نہیں ہو سکتا سب سے بڑی آیت ہے اللہ کا کلام ہے نبی کی حدیث ہے سر صرف یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح طریقے سے ثابت ہو اور صلب صالحین کے فہم کے مطابق ہو اس پر عمل ہو اس لیے اس سے بڑا کوئی نہیں ہے ہمارے بھی یہی فرماتے ہیں ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے دوسری میری سنت ہے جو ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا یہ دو چیز چھوڑ کر کے گئے ہیں ہمارے لیے اور چیزیں چھوڑ کر کے نہیں یہ مال و دولت اور اس طریقے سے اور لوگوں کو نہیں ان لوگوں کو یہ دو چیزیں چھوڑ کر کے گئے قرآن اور حدیث جو ان کو مضبوطی سے تھامے گا اس پر عمل پیرا ہوگا کبھی کو بڑھا نہیں ہوگا تو ہمارا بھی یہی عمل ہونا چاہیے اور ہمارا بھی نصب آئے ہی ہونا چاہیے قرآن و حدیث صلی سارین کے فہم کے مطابق اور اس کے اوپر عمل اللہ تعالیٰ ہمیں شوال کے روزوں کو رکھنے کی توفیق نائت ہومائیں جو رکھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عجل سے نمازیں اور جو بھی نہیں رکھیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دعنی اور برآم آئیے آج چونکہ پہلا دن ہے اس لیے ایک مسئلہ صرف پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت مشیت کی صفت اور اسے سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ شروع میں امام نے اللہ تعالی کے اسماء اور صفات کو بیان کیا کیونکہ ان کے زمانے میں اللہ تعالی کے اسماء اور صفات کے بارے میں بڑے لوگ گمراہی کا شکار تھے گمراہیاں پائی جاتی اللہ کے اسماء کا انکار کرتے تھے صفات کا انکار کرتے تھے اور اس طریقے سے اللہ کے بارے میں اسی صفات کا اے اے عقیدہ رکھتے تھے جو کتاب اللہ میں نہیں ہے حدیثوں کے اندر نہیں ہے اس لیے بڑی تفصیل کے ساتھ مسئلہ رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں اہل سنت و کا اور جب بھی میں اہل سنت و کہتا ہوں ہمارے ملک کے اہل سنت نہ سمجھیے گا آپ لوگ جو ہمارے یہاں قبر پرست لوگ ہیں بیدایتی لوگ نہیں اہل سنت اور سے اہل حدیث مراد ہوتے ہیں کھل کر کے میں کہتا ہوں کھل کر کے دعوت دیتا ہوں لاگ لپیٹ نہیں ہمارے یہاں ہوتی کھل کر کے اہل سنت اور جماعت سے وہ لوگ مراد ہوتے ہیں وہ لوگ نہیں ہوتے جو بدعتی ہیں خرافاتی ہیں اور بدعت اور خرافات کرتے ہیں جی ہاں تو ان کے عقیدے کو انہوں نے بیان کیا ہے جی ہاں عصم اور صفات کے تعلق سے آج ہم صفت پڑھیں گے مشیت کی صفت مشیت مانے چاہنا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر غلامین کی مشیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اور دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتی ہے اگر ہم یہ چاہیں کہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی کے نقص صحیح ہے گوئے کہ اللّہ تعالیٰ عجز ہے کہ اللہ نہیں چاہتا تو بھی اس کی کائنات میں چیزیں ہو جاتی ہیں یہ عجز اور نقص صحیح ہے یہ. اللّہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک اور بلند ہے لہٰذا کوئی بھی چیز اللہ تعالی کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتی ہے ہمارے ہمارے پاس بھی اللہ نے مشیعت ہمیں دی ہے لیکن ہماری مشیت اللہ تعالی کی مشیت کے تاب ہے امات شاہ اون اللہ این شاہ اور جو مخلوقات ہیں دو طرح کی مخلوقات ہوتی ایک مخلوقات کی قسم ہوا ہے کہ ان کے پاس کوئی مشیت نہیں ہوتی وہ اللہ کے حکموں کے پابند ہوتے ہیں جیسے سورج چاند تارے یہ سب ان کے پاس کوئی مشیت نہیں بے جان ہی ہے یہ کوئی مشیت نہیں ان کے پاس اللہ کا حکم ہے اس حکم کے دعوی نکلتے ہیں ڈوبتے ہیں اللہ کا حکم وہ جو ہے اس کے مطابق چلتے ہیں اور ڈوبتے اور نکلتے ہیں رات ہے آتی ہے جاتی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے اور جو بے جان چیزیں ہیں اور جو دیگر مخلوقات ہیں جیسے جن ہیں فرشتے ہیں انسان ہیں اللہ ان کو مشیت دی عطا فرمائی اللہ ان کو عقل دیا ان کو مشیت دی ان کو بھی اختیار دیا اللہ نے لیکن ان کی مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے اللہ تعالیٰ جب ان کے لیے چاہتا ہے تب وہ چاہتے تب وہ عمل جا کر کے ان کے لیے ہوتا اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ان کے لیے نہیں ہوگا ہم بہت کچھ چاہتے لیکن نہیں ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوتی شادی کرتے ہیں اولاد چاہتے نہیں اولاد ملتی ہے ہم جو ہے دوا کھاتے چاہتے کہ ہم کو شفا مل جائے شفا نہیں ملتی اس کے ذریعے سے دوسری دوائیں کھانی پڑتی دوسرے ڈاکٹر کو دکھانا پڑتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے خوب کامیاب ہو جائے ہر انسان چاہتا ہے لیکن نہیں کامیاب ہوتا بچہ امتحان میں فیل ہو جاتا ہے ہماری مشیت ہم چاہتے ہیں لیکن اللہ کی مشیت نہیں تو اللہ رب العالمین کی مشیت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی لہذا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ہم سب تابع ہیں اور یہ تقدیر کے مراتب میں سے تیسرا مرتبہ سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ تقدیر کے چار مراتب ہیں سب سے پہلے علم کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے جو کچھ ہوا اور جو قیامت تک ہونے والا ہے جو نہیں ہوا اگر ہوتا کیسے ہوتا تمام چیزوں کا اللہ العالمین کا علم نمبر دو اللہ نے ان تمام چیزوں کو لکھ دیا لوہ محفوظ یہ دوسرا مرتبہ ہے یہ دوسرا درجہ ہے تیسرا درجہ مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت وہ چیز ہوتی ہے چوتھا درجہ یہ ہے کہ اللہ نے کہ جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے جو ہوتی ہیں سب مخلوق ہیں ہم جو عمل کرتے ہیں یہ مخلوق اللہ نے اس کو پیدا کیا اللہ نے اس کو پیدا کیا اگر ہم یہ کہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع نہیں ہے اللہ اور انسان متفرد ہے خود وہ مالک ہے اور وہ خود ارادہ رکھتا ہے اور اس کا ارادہ اللہ کے ارادے اور مشیت کے تابے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا دو مطلب اس کا ہوگا ایک مطلب تو یہ ہو جائے گا گویا کہ وہ انسان خود اپنے اعمال کو پیدا کرنے والا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہے اور یہ سب سے بڑی بات شرک کی اور کفر کی بات ہے اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی انسان اللہ کی مشیت کے تابع نہیں ہے اور انسان خود جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں چلتی اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہو گیا وہ اللہ کے برابر ہو گیا اس مسئلے کے اندر نہ باللہ من منظال اس لیے ہماری ساری مشیتیں ہمارے سارے ارادے اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے کے متحد ہیں اور دوسری بات یہ ہوگی گویا کہ اللہ ابرامین کے پاس زندگی اور حیات نہیں ہے جو انسان زندہ ہے صاحب عقل ہے ہر ایک کے پاس مشیت ہوتی ہے اس کا عمل ہوتا ہے اس کا ارادہ ہوتا ہے انسان مر گیا اس کی مشیت بھی مر جاتی ہے اس کی ساری آرزوئیں مر جاتی اس طریقے اس کا سارا ارادہ مر جاتا کچھ نہیں کر سکتا وہ یا تو بے جان سورج چاند ستارے اور اس طریقے سے پہاڑ یہ سب بے جان ان کے پاس کوئی ارادہ کوئی مشیت نہیں ہے لہذا اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہے ہم اپنی مشیت کے خالق ہیں گویا کیوں اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو اللہ کے برابر سمجھتا ہے نمبر ایک, یا تو یہ اللہ رب الامن کو آجی ہی سمجھتا ہے یا تو اللہ رب الامن کو بے جان سمجھتا ہے کہ اللہ کے پاس حیات نہیں اللہ کے پاس زندگی نہیں ہر انسان جو زندہ ہے حیات ہے با حیات اس کے پاس نشیت اس کے پاس ارادے ہوتے ہیں اس کی خواہشیں ہوتی اس کی آرزوئیں ہوتی ہیں لہذا وہ سمجھتا ہے کہ نہ باللہ اللہ تعالی بے جان ہے اللہ کے پاس حیات نہیں نہ عزب اللہ اللہ تعالیٰ الحی القیوم ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ زندہ رہے گا بھی اس کو فنا لائق نہیں ہوگی اس لیے اللہ ابراہم کے مشیت ہے اور ہمارے ساری مشیتیں اللہ حرب آمن کے تابے اللہ تعالیٰ کے ارشادی نے بیان کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ لَا دخلتَ جنت کا کل تماشا اللہ قوتَ اس اللہ قوت اللہ اس میں اللہ رب ال نے ایک واقعہ بیان کیا سورہ کہ انتالیس ہے دو لوگوں کا اللہ نے واقعہ بیان کیا ایک آدمی تھا جو کافی تھا اس کے پاس دو باغ تھے کھجور کے باغات تھے انگور کے باغات تھے کھیتیاں تھیں اور باغات کے اندر پھل آتے تھے کھیتیاں کے اندر فصلیں اگتی تھی اور وہ کہتا تھا کہ یہ سب ہمارے پاس ہے اللہ کا انکار کرتا تھا اللہ پر ایمان نہیں تھا اس کا اور آخرت کا بھی انکار کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر مان بھی لیں کہ ہم دوبارہ زندہ اٹھائے بھی جائیں گے تو اسے جیسے دنیا میں ہمارے لیے ساری چیزیں ہیں تمہارے پاس کچھ نہیں ہے جو دوسرا انسان تھا مومن تھا اس کے پاس نہ کھیتی تھی نہ باغات تھے تو کہتا تھا جیسے تمہارے پاس دنیا میں کچھ نہیں ہے دنیا میں تم محروم ہو ایسے آخرت میں تم محروم رہو گے دنیا ہمارے پاس یہ ساری نعمتیں ہیں مال دولت باغات تو آخرت کے اندر بھی اگر دوبارہ زندہ اٹھائے گئے تو ہمارے لیے ساری چیزیں وہاں بھی ہوں گی وہ اس کو تنقیر کرتا تھا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا نتبے سے پیدا کیا اللہ ہی دینے والا ہے تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ تعالی کی مشیت کی وجہ سے اللہ نے تمہارے لیے چاہا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالی کی مشیت جو ہے شامل حال ہوئی اور اس لیے یہ ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں تو یہ ان کو سکھاتا تھا ان کو تعلیم دیتا تھا تو وہ اللہ کا بھی انکار کرتا تھا آخرت کا بھی انکار کرتا تھا تو اسی کی طرف اللہ نے فرمایا کہ ول الا اس دخل مومن بنتا کیا کہتا ہے ایسا تم کیوں نہیں کرتے جب تم اپنے باغ میں جاؤ تو کیا کہو ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالی نے چاہا ہمارے لیے لا قوت اللہ بلّا جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اللہ تعالی کی وجہ سے یہ تم کیوں نہیں کہتے کہ اللہ نے تم کو دیا ہے اللہ تعالی چاہے اس کو چھین بھی سکتا ہے اللہ تعالی چاہے اس کو برباد بھی کر سکتا ہے آندھی طوفان بھیج دے بجلی بھیج دے اور پتھروں کی بارش کر دے ساری فصل تباہ سب کچھ تباہ و با برباد ہو جائے لہذا تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا اور یہ جو کچھ بھی اللہ اربامن کی وجہ سے تم یہ کہا کرو تو یہاں پر دیکھے ماشا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ذکر ہے شاید کے اندر تو سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے اور تقدیر کے ایمان کے جو مراتب ہیں ان میں سے ایک اہم مرتبہ یہ بھی ہے کہ اللہ اربامن کے مشیت کے بغیر کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں ہوتی ہے نہ کوئی پتا گرتا ہے نہ کسی کی موت ہوتی ہے نہ کسی کی زندگی ملتی ہے نہ کسی کو شفا ملتی ہے حتیٰ کہ ایک پر بھی دنیا کے اندر اگر اڑتا ایک جگہ سے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے علم کے بعد ہی وہ چیز ہوتی اس پر ہمارا اور آپ سب کا ایمان ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا علم سب کو شامل ہے سب کو وسیع ہے ہے تو اللہ ماتا کہ تم نے اس نے کہا تم کو یہ کہنا چاہیے ماشاء اللہ لاقوت اللہ بلّہ اما تشا اون اللہ اللہ دوسری آدھ میں اللہ نے فرمایا اور اس طریقے سے دوسری آیت ہے کہ کالا یہ فر اللہ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کی جن میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ذکر ہے بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں اللہ الرامن کی مشیت کا ذکر کیا گیا اس علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر آدمی کو کوئی چیز اچھی لگی تو اس کو یہ کہنا چاہیے ماشاء اللہ قوت اللہ, اللہ ہمارے یہاں صرف لوگ ماشاءاللہ کہہ دیتے ہیں صرف ماشاءاللہ استفاع نہیں کرنا چاہیے یہ بھی کہنا چاہیے ماشاء اللہ اللہ کو وطا اللہ بلہ. آپ یہ کہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ یا یہ کہیں آپ اس کے لیے برکت کی دعا دیں جیسا کہ حدیث کدراتا ہے بن ماضا وغیرہ کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ جب تم میں سے کسی شخص ہو اپنے بھائی کی کوئی چیز اچھی لگے تو کیا کہے اس کے لیے برکت کی دعا کرے کیونکہ نظر کا لگ جانا حق ہوتا ہے آپ یہ کہیں کہ اس کے لئے برکت کی دعا کریں ماشاء اللہ تبارک اللہ اللہ اس چیز کو آپ کے لیے بابرکت بنائے اسر ایک الفاظ کے یہ کہ ماشاء اللہ لاکو اللہ بلّہ تو انسان کو یہ کہنا چاہیے صرف ماشاء اللہ پر اکتفا انسان کو نہیں کرنا چاہیے بلکہ ماشاء اللہ الطاء اللہ باللہ اللہ کی مشیت سے اور اللہ کی طاقت سے یہاں پر امام ابن وسمی رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کا جواب دیتے ہیں کہ اس میں اللہ نے کیاطٰ کی بلّہ جو بھی قوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالانکہ بندوں کے پاس بھی قوت ہوتی ہے منوں کے پاس بھی طاقت ہوتی اس کا کیا جواب ہے تو اس کا انہوں نے دو جواب دیا ایک جواب یہ دیا ہے کہ یہاں پر جو لا قوت اللہ کہا گیا وہ یہ ہے کہ حقیقت میں ساری قوت کا ممبا اور سروچشمہ اللہ تعالیٰ کے ذات ٹھیک ہے حقیقت میں اس اللہ کا نیک نام کیا القوی ہے اللہ کا نام الکوی بھی ہے المدین اللہ ابراہمی کا نام تو القدیر اللہ کا نام ہے قدرت والا تو اس طریقے سے اے تمام طاقتیں قوتیں اللہ رب ہی کے پاس ہیں اور دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی طاقت ہے کوئی قوت ہے تو اللہ تعالی کی دی ہوئی طاقت اور قوت ہوئی. اللہ کی دی ہوئی ہے اصل اللہ تعالی اصل قوت کا سرچما اللہ تعالی ہمارے پاس بولنے کی طاقت کس نے دی ہے اللہ نے دیا چلنے کی طاقت کس نے دیا اللہ نے دیا دیکھنے کی طاقت پکڑنے کی طاقت بات کرنے کی طاقت علم جو ہمارے پاس آتا ہے کوئی بھی طاقت ہمارے پاس ہے اللہ تعالی کی دی ہوئی ہے اللہ تعالی چاہے تو یہ طاقت ہم چھین لے زبان ہے بول نہیں سکتے ہاتھ پاؤں ہے معذور چل نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے اللہ نے طاقت ہم سے چھین لیا لہذا جو کچھ بھی ہمارے پاس طاقت ہے وہ اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہمارے پاس ہے جی ہاں تو اس لیے بھی یہاں پر یہ کہا گیا کہ اصل طاقت اللہ رب العالمین کے پاس ہے اور کامل طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہربلامین کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہم کو تب وہ چیز ہم کو ملی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ دیتا تو چیز ہم کو نہیں ملتی آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں اور اس کے بعد اسی سے متعلق ایک اور صفت ہے جس کو ارادہ کہا جاتا ہے عام طور مشیت اور ارادہ ایک ساتھ بیان کیا جاتا ہے لیکن چونکہ وقت کی تنگی اس لیے انشاءاللہ شاء اگلے درس میں جو ارادہ کی صفت ہے اس کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہر برعالمین ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے ہمارے عقیدے کو سرب سالین کے عقیدے اور منحج پر قائم رکھے اور جو کچھ ہم سیکھیں اللہ تعالیٰ سے عمل کرنے کی توفیق دے عام ابرالین و صلاح مینا محمد والین و جزاک اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ